روزہ قریب رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب رہا ہے الحمد کما انت اللح علی محمد ان کما انت اہل و بنا ما انت اہل ان کا التقوی و اہل المغفر رب الق الحمد کما یمبغل جلال وجحق و عظیم سلطانک اللہم اللہ علّہ عرص العلیک وسلم تعلیٰ نفسک خواتین حضاد السلام علیکم میں جب ہم ٹیلی ویژن کے لیے یہ پروگرام کرنے لگا تو مجھے کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ بھئی جنید عبادت تو لوگ کرتے ہی ہیں عبادت کی بات اتنی نہ کرنا جا کے لوگوں کو سمجھاؤ سچ بولیں لوگوں کو سمجھاؤ جھوٹ نہ بولیں لوگوں کو سمجھاؤ غیبت نہ کریں ان سے کہو لوگوں پر تہمت نہ لگائیں چغلی نہ کریں بخیل نہ بنیں دوسروں کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں تو میں اپنے اس بھائی کی بات سنتا رہا سنتا رہا اور ان کی بات سننے کے بعد دل میں اپنے میں یہ کہتا رہا کہ یہ جن باتوں کے کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو سچ بولو اگلے کی عبت نہ کرو تمت تم نہ لگاؤ کسی پر اور یہ کوئی آسان کام ہے کیا یہ کیا کوئی آسان کام ہے پہاڑ پر چڑھنا زیادہ مشکل ہے سچ بولنا زیادہ مشکل ہے سچ بولنے کے لیے تو آدمی کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایسی ہی کہہ دیا ارے بھائی اگلے کو بتاؤ یار حلال روزی کمائیں حلال روز, حلال روزی کمانا آسان ہے کیا حلال روزی کمانے کے لیے روز اپنی گردن کٹانی پڑتی ہے روز اپنے ارمانوں کا خون کرنا پڑتا ہے روزانہ اپنے نفس پر قدم رکھ کر آگے جانا پڑتا ہے کوئی آسان کام ہے وہ ان سے کہوئی غبت نہ کریں یہ کو آسان کام ہے غیبت نہ کرنا ہر وقت دل کرتا ہے ہر وقت ہر انسان کو جس میں میں خود بھی شامل ہوں ہمارا اپنا نفس کہتا ہے کہ تو زیادہ اچھا ہے وہ زیادہ برا ہے ہر جاتے ہوئے جنازے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ موت اس کو آنی ہے اس کو آنی تھی یہ مر گیا مجھے نہیں آنی اب سچ پہ لوگ آ جائیں غبت نہ کریں اگلے پر تہمت نہ لگائیں ارے اس کے لیے تو یہ تو اخلاق کا بہت اعلیٰ معیار ہے اس پر اگلے کو لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سچ وہ بولے گا سچ وہ بولے گا جس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو کل مجھ سے کوئی اس کا سوال کرے گا مجھ سے پوچھے گا تو نے جھوٹ کیوں بولا غیبت سے وہ بچے گا جس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں اگر غیبت چھپ کر بھی کر رہا ہوں کسی کے سامنے تو کوئی تیسرا سن رہا ہے میری بات اور کل اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے اگلے کے بچے سے اگلے کے بچے کے منہ سے نوالا نکال کر اپنے بچے کے منہ میں نوالا ڈالنے سے وہ رکے گا جس کو اس بات کا احساس ہوگا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اس کل میرے کوئی کراس میری کل کوئی کراس کو حرام کو چھوڑ کر حلال وہ کمائے گا جس کو اس بات کا پتا ہوگا کہ کل میری پکڑ ہو سکتی ہے اس بات پر یہ وہ بریکیں ہیں ایک گاڑی کو آپ نے دیکھا ہے ایک گاڑی اگر تیز چلے بہت تیز چلے hmm? لیکن اگر اس کی بریکیں فیل ہوں بریکیں کام نہ کر رہی ہوں تو وہ گاڑی کسی کام کی نہیں ہوتی چاہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو ایسی سپیڈ سے کیوں نہ جا رہی ہو اگر اس میں بریکیں نہیں ہیں تو وہ گاڑی کسی کام کی نہیں تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کر سچ بولنا ہے. اس کے لیے تو بڑی پارفل قسم کی بریکوں کی ضرورت ہے اندر اپنے آپ کو اگلے سے کم تور سمجھنا اس کے لیے تو بہت ہیوی ڈیوٹی قسم کی بریک کی ضرورت ہے تبھی تو میں غیبت سے بچوں گا جب میں اپنے اگلے کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا حضرت مالک بن دینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس وقت مسجد میں یہ اعلان ہو جائے کہ اس وقت کائنات کا بدترین آدمی مسجد سے باہر نکل جائے تو مجھ سے پہلے مسجد سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا بشرط کہ کوئی مجھے راستے میں روک نہ لے جب یہ بات کسی ایک دوسرے بزرگ کو بتائی گئی ان کی انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مالک بن دینار کو یہ رتبہ دیا ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیزیں تھوڑی یہ کوئی آسان چیز تھوڑی ہے اسی کی تو ساری محنت ہے اللہ کے رسول اسی چیز کے لیے تو آئے اس دنیا کے اندر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے کہاں جی مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے پوچھا یارس وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کانی جی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا تو جب تک میں اپنے اوپر محنت نہیں کروں گا اپنے اخلاق پر اچھا پھر لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو یہ سکھائیے کہ وہ معاملات میں صحیح ہو جائیں اوئے معاملات میں صحیح ہو جانا کیا آسان بات ہے کیا معاملات کے اندر صحیح ہو جانا کیا آسان بات ہے میں آپ کو بتاؤں صحیح معاملات کیا ہوتے ہیں <خف> کوفا کے ایک بہت بڑے عالم تھے میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح معاملات ہوتے گیا ہیں کوفہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے وہ کپڑے کا کام بھی کیا کرتے تھے اور اللہ جل نے ان کو ان کے کاروبار کے اندر بہت برکت دی ہوئی تھی ایک دفعہ دکان پر جانے سے دیر ہو گئی بیٹے کو پہلے بھیج دیا بیٹا دکان پر چلا گیا جب دکان پہنچے تو ایک گاہک کو دکان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک تھان ہے اس کے ہاتھ میں ایک تھان ہے اسی ریشم کا ریشمین کپڑے کا جو ان کی دکان پر بکتا, بک رہا تھا تو اس کو روکا اس کو پوچھا بھائی تو نے یہ کپڑا کہاں سے خریدا کہا جی یہ فلاں دکان سے خریدا اچھا تو نے یہ کتنے کا خریدا کہا جی یہ میں نے چار سو دھرم کا خریدا پورا تھان کہا اچھا تم میرے ساتھ ذرا واپس آؤ اس نے کہا جی کیوں کہا اس لیے کہ یہ کپڑا تم نے جس دکان سے خریدا ہے وہ میری ہی دکان ہے اور یہ جو کپ جو تھان تم نے خریدا یہ چار سو کا نہیں دو سو درہم کا ہے یہ تم نے مہنگا خریدا ہے اور میں تم کو تمہارے پیسے واپس دلاؤں اس کو لے کر گئے واپس واپس لے جا کر اپنے بیٹے سے پوچھا کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ یہ جو یہ جو تم نے کیا جان بوجھ کر ان کو چار سو دو سو کے بجائے چار سو کا بیچا کہا جی بس میں نے چار سو کہے انہوں نے چار سو پہ مان لیا اب اس گاہک نے کہا جی مجھے چار سو میں منظور ہے کیونکہ میں یہ گھر لے جا کے پانچ سو میں بیچ دوں گا تو کہا نہیں یہ جوڑا مجھے دو سو میں بیچ کے بھی سو درم بچتے ہیں تین سو درم کمانا تیرا نصیب اور پھر بیٹے کی طرف کہا بیٹا تجھے نہ یہ ایک مسلمان کو لوٹتے ہوئے ایک مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے دو سو درم لیے بولا بھائی یہ تو اپنے پاس رکھ یہ تجھے تیرے درم اس کے اوپر مبارک میرے لیے دو سو درم کافی ہیں معاملات تو اس کو کہتے ہیں یہ معاملات ہیں تو میرے میرے عزیزوں یہ کرنا کیا آسان ہے یہ کرنا کیا آسان ہے نہیں یہ کرنا بہت مشکل ہے اس کے لیے اندر سے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے آئیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں محمد کا روزہ رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا جو میری بات کا جو اصل مطلب یا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کا تعلق اللہ سے نہیں جڑتا جب تک آدمی کے دل میں اللہ کی ذات کا تاثر نہیں پیدا ہوتا اس وقت جب آڑا وقت آئے گا وہ سچ کے بجائے جھوٹ ضرور بولے گا جب کوئی آڑا وقت آئے گا اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے اوپر ضرور ڈالے گا جب کوئی آڑا وقت آئے گا وہ غیبت ضرور کرے گا وہ اگلے سے کینہ ضرور رکھے گا ضرور رکھے گا یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک دیکھیں انسان کی انسان کی فطرت میں ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ, کہ اس کو اس جب تک اس کو اس بات کا احساس نہ ہونا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے وہ کسی نہ کسی وہ سب کانشیسلی کسی نہ کسی کو بڑا مان کر اس کے زیر سایہ اس کے اس کے بڑے ہونے اور اس کی عظمت کے احساس کو دل میں جمع کر زندگی گزارتا ہے یہ انسان کی فطرت اللہ جل شاہوں نے بنائی ہے اور کیونکہ اللہ جل شاہوں انسان کی فطرت جانتے ہیں اس لیے قرآن کے اندر جس ایک چیز کو اللہ جل شاہ نے بہت زیادہ جس چیز کا ذکر ہے اور بار بار ذکر کیا ہے وہ ہے توحید اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کا سب کچھ ہونا اللہ کا خالق ہونا اس کا مالک ہونا اس کا ہر چیز پر قدرت رکھنا ان سب چیزوں کا ذکر اللہ اللہ شاہر نے قرآن میں بار بار کیا ہے بار بار کیا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بار بار شفقت میں سمجھاتا ہے نا ایک بات کو کسی ایک بات کو صرف ایک دفعہ ذکر نہیں کر دیتا ذکر کر دیا اور پھر اس کے بعد بھول گئی یہ حاکم وقت کا حاکم یہ کرتا ہے دیکھیں دو چیزیں ایک ہے ضابطہ ایک ہے شفقت وقت کا حاکم جو ہے وہ ایک ذابطہ جو ہے ذابطہ حیات آپ کو ہمیں بتا دے گا کہ وہ یہ کرنا ہے اب اس کے خلاف جس نے کیا اس کی پکڑ ہوگی لیکن باپ کا معاملہ کیا ہے باپ ایک ہی چیز کو بار بار سمجھاتا ہے بار بار سمجھاتا ہے بار بار سمجھاتا ہے کوئی برائی ہونے لگتی ہے تو اس برائی کے ہونے سے پہلے اس برائی کے روکنے کے اقدامات کرتا ہے کسی بچے کا گلا خراب ہوتا ہے کھٹی چیزیں کھانے کے لیے تو خود بھی کھٹی چیزیں کھانا بند کر دیتا ہے گھر میں ان چیزوں کا آنا ہی بند ختم کر دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ شانہ ہو تو ماں سے ستر گنا زیادہ محبت کرتے ہیں اس لیے بار بار قرآن میں اللہ شانہ اپنی بزرگی بڑائی اور عظمت کا ذکر اور اپنے قادر ہونے کا مالک ہونے کا خالق ہونے کا اپنے اپنے سمدھ ہونے کا ذکر بے نیاز ہونے کا ذکر بار بار اللہ جلشانو قرآن میں کر رہے ہیں تاکہ میں اور آپ اس کو پڑھ کے اللہ کی ذات کا اتنا تاثر لیں اتنا تاثر لیں کہ اب ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جائے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اب جب کوئی اعڑا وقت آئے گا میرے آپ پر تو ہمارے منہ سے اب جھوٹ نہیں نکلے گا اب ہم ڈر جائیں گے اب ہمیں خیال آئے گا نہیں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یہی خیال جو تھا یہ اس ان عالم کو بھی آیا جن کا میں نے بھی ذکر کیا تھا کوفہ میں ان کو اس بات کا احساس ہوا پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے مال کمانا کس کو اچھا نہیں لگتا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے یہ ہیں معاملات اب ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے حالانکہ میں زیادہ کما رہا ہوں لیکن ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو اللہ سے ایسا تعلق تھا اس تعلق کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس اس گاہک کے ساتھ برا کرنا مناسب نہ سمجھا اور دو سو دھرم اس کو اس کے واپس کر دیا کہ تو یہ رکھ تو کما اپنے تین سو جو کماتا ہے میں دو سو میں بیچ کے بھی سو دھرم کما رہا ہوں آج ہمارا یہاں کا تاجر ہوتا بیٹے سے کہتا واہ واہ واہ وا, بیٹا کل بھی چھری ایسی رکھنا گردن کے اوپر تو ہم کیا تو دیتے ہیں کہ بھائی اگلے کو معاملات سکھاؤ اگلے کو یہ سکھاؤ اگلے کو وہ سکھاؤ نہیں یہ چیزیں یہ چیزیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ سے تعلق نہیں بنا ہوا ہو یہ جب اللہ سے تعلق بنے گا جب یہ آدمی روزانہ پانچ وقت اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑا ہوگا تو اللہ سے تعلق بنے گا جب اللہ سے تعلق بنے گا پھر ان چیزوں سے رکے گا یہ تو بعد بات کی باتیں ہیں جھوٹ نہ بولنا یہ تو بعد بات کی باتیں بہت اوپر کی بات ہے بھائی یہ تو تب ہوگا جب اللہ سے تعلق بنے گا اگر اللہ سے تعلق نہیں بنے گا یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی بیکار ہے ان کا کہنا ہی بیکار ہے یہ تم اور میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں جب کہتے ہیں بھائی ان چیزوں کا ذکر چھوڑو لوگوں کو سکھائیں کہ سچ بولیں لوگوں کو سکھائیں کہ جوڑنا بولیں لوگوں کو سکھائیں معاملات ٹھیک کریں یہ تو بہت بڑی بات ہے بہت آگے کی بات ہے یہ تو تب آئے گی جب ایسا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہوگا احساس ہو رہا ہوگا اس بات کا کہ کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ رہا